یا سالون کا ماضا تشریح محللات محرمات کے بعد تشریح ہے ہے سوال کرتے ہیں آپ سے کون سی چیزیں حلال واسطے ان کے آپ فرما دیجیے حلال کی گئے واسطے تمہارے تمام پاک چیزیں جتنی مرغوب اور پاک چیزیں ہیں سب کیا ہیں حلال وما وہ من تم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 دلات کی شرائت پہنجنگ کا تمہارا کتا ہو یا باز ہو اس کو سکھاؤ کیا ٹریننگ دو سکھاؤ وہ سیکھے گا ایسے کہ باز کو چھوڑو نا تو شکار کے پیچھے وہ اڑ رہا ہے پرواز کر رہا ہے تو باز کو کیوں کیوں کرو بلاؤ تو فورا آ جائے تو سمجھ لو کہ باز سیکھ گیا اور اگر شکار کے پیچھے بھاگا گیا واپس نہ آئے تو سمجھو نہ یہ ہے باز کی نشانی اور کتے کی نشانی یہ ہے کہ کتے کو آپ نے چھوڑا اور کتا نے پکڑا کس کو شکار کو اور آپ بلائے نا چاہے پکڑا ہوا ہو واپس آ جائے اگر کھانا شروع کر دیا تو نہ سنتا ایک تو ہے سکھاؤ نمبر ایک دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کو چھوڑو بھی تم کیا اور اگر اپنی مرضی سے بھاگا اور شکار نظر آ ہے شکاری کتاب اپنی مرضی سے بھاگا اور تو نے پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا یہ جائز نہیں تم چھوڑ نمبر دو نمبر تین یہ ہے کہ چھوڑتے وقت بسم اللہ ہے اللہ اکبر بھی پڑھو نمبر چار یہ ہے کہ وہ روکیں بھی تمہارے لیے کیا اگر تم نے بسم اللہ ہو پڑی چھوڑا تم نے اور کتے نے خود کھانا شروع کر دیا بعض نے خود کھانا شروع کر دیا تو حلال نہیں تمہارے لیے پکڑے اور پانچویں شرط امام صاحب کے نزدیک ہے باقی امام کے نزدیک نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں کچھ زخم نہیں کرے کیا وہ کہاں سے نکالتے ہیں جوارے سے کیسے جوارے ان جانوروں کا تھے جو کیا کرنے والوں گاہ کروں گا اب اب سمجھیے بات وہ سید ما الم تو مینل جوارے اور شکار ان جانوروں کا جن کو سکھاتے ہو تم منال جوارے شکاری جانوروں سے جوارے کے نیچے کا لکھنا ہے مانا لکھو شکاری جانور اور اوپر نمبر ایک لکھو یعنی زخم کرے مکل بین کے نیچے لکھو مرسلین مقلبین کے نیچے کا لکھنا ہے کا لکھنا مقلبین کے نیچے ہاں دیکھو مرسلین مرسلین مورسلی چھوڑنے والے ہم شکاری جانور کو تم چھوڑو جو شکار کرنے والا ہے اس کو تم چھوڑو اپنی مرضی سے نہ جائے درہ لے کے چھوڑنے والے ہو نمبر دو تو اللہ کا معنی سیکھے ہوئے ہوں نمبر کتنی جی ای. سکھاؤ ان کو اس طریقے پہ کہ سکھایا تم کو اللہ نے وہ طریقہ میں بتا چکا ہوں فکلو مکنا نمبر کتنی ہے جی چار اس سے کہ روک رکھیں واسطے تمہارے علح کمبم لکم اگر خود کھانا شروع کر دیا دو باز اسم اللہ نمبر دنی جی پانچ ذکر کرو نام اللہ پر اس کے ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ جلد صاف کرنے والے ہیں لیکن ہادشی پہ لکھ لو صرف وحشی اس طرح حلال ہوں گے لکھ لو صرف وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے نکاح جی ویسی جانور اس طرح ہوں گے آپ نے کتے کو اگر چھوڑا ہے ہرن کے پیچھے بسم اللہ ہو تو حلال ہے اور اگر کتے کو چھوڑا ہے بکری کے پیچھے وہ حلال نہیں ہوگی ایسے کیونکہ بکری ویسی جانور نہیں ہے بال کو چھوڑا ہے آپ نے کسی اڑنے والے پرندے کے پیچھے ٹھیک ہے نا بہت ٹھیک ہے لیکن بعض کو چھوڑا ہے مرغی کے پیچھے تو یہ حل ویس کی جانور حلال ہو گئے الجمقم تیے بات تصطیر انعامات آج کے دن حلال کی گی واسطے تمہارے مرغوبات چیزیں تیے بات کے نیچے کو مرغوبات حلال کی گئی واسطے تمہارے مرغوبات چیزیں وطعام النظیم زبیحات عام چلے گا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب کو حلال ہے واسطے تمہارے اہل کتاب جس چیز کو ذبح کرے اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے لیکن میرے عزیز اب ہمارے تمام علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ آج کل کے یہود و نشارہ جو ہے نا یہ اہل کتاب رہے ہی نہیں کیا یہ لا مذہب ہیں کیا ہیں کہ دوسرے کافروں کی طرح انگریز وغیرہ سکھ کا دوسرے کافر ان کی طرح سمجھے ان کا حکم ہے تو آج تک فتویٰ یہی ہے کہ یہود و سارا کی زبیہ تم نے نہیں کھانی یہ خیال کرنا نہ ان کی عورتوں سے تم نے نکاح کرنا ہے فتویٰ اس لیے کیا ہے اور زبیہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب پہ ہے واسطے تمہارے اور زبیہ تمہارا تو خیر حلال ہے ان کے لیے وال آزاد عورتیں پاک دامن مانا لکھ لو موسنا آزاد عورتیں پاک دامن مومنات سے وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے اور آزاد عورتیں پاک دامن اہل کتاب سے وہ بھی کیا ہیں حلال ہیں آزاد عورتیں ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے وہ بھی حلال ہیں ایزا آتا ہے تو ہوں نہ جب دے دو تم ان کو ان کی حق مہار بہت سنینہ قید نکاح میں لانے والے پڑا ہوا ہے غیر مسافین کا منع نہ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ لینے والے پوشیدہ دوستی نہ بنانے والے وہ شی یاری بھی نہ رکھو تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل فتوا کیا ہے ان کے ساتھ نہ زبیات ہو نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو اگر آپ نے سارے خاندان کو بئیمان بنانے تو کرو نہیں کہا سارے خاندان کو بئیمان بنا کے دا شیطان شیتان ہیں یہ میک پور بل ایماد اضال شبو اور جس نے کفر کیا ساتھ ایمان کے کیا معنی یعنی ایک ابتداء اگر اہل کتاب ہے غور کرو تو اس کا تو ضریعہ پہلے کیا ہوتا تھا جائے لیکن جو پہلے مسلمان تھا پھر اہل کتاب بن گیا وہ کیا ہے وہ مرتد ہے وہ کیا ہے اس کا ذریعہ بالکل جائن یہ ہے مرتد ازالہ شبو اور حکم مرتد جس نے میرے کی عزیز ایک رقوبت پڑھتے آسان ہے لیکن ادھر میں آپ کو متنوع کرنا چاہت ایک بات پہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک محمد عبدہ ملا گزرا ہے جس نے تفسیر منار لکھی ہے وہ کہاں کا تھا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 سکھ کی عورتوں سے بھی جائز ان کا سے جائز بہت فرق ہندو کی عورتوں سے جائز وہ کمینا اتنا بڑھا کافروں کے جتنے پھر کے سب کا جائز قرار دے دیا پہلا کبینہ تھا میں نے بعض میں تقیقی عثمانی سر سے پوچھا کہ حضرت آپ آتے جاتے ہیں اس کی تحقیق بھی کی ہے وہ کمینا تھا کون محمد ابدو ہنس پڑے کہنے لگا اچھا آپ بھی دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہا تردید کے لیے تو فرمانے لگے تحقیق ہو چکی تھی کہ وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ تھا جام اظہر کا بڑا ملا مشہور تھا استاد تھا ان کا جس کو شیخ و جام کہتے تھے تفسیر بری کے لیکن تھا یہود و السارہ کا ایجنٹ ایسے کی بات نہیں کرتی دیا یا منو امر مسر آ کام کے درمیان امرے مسلح کا بیان ہے نماز کا یہ آسان ہے آگے بس مشکل بات ختم ہو گئی ایمان والو جب ارادہ کرو کھڑے ہونے کا طرح نماز کے پر دھوو اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں کو کونوں تک اور مسا کرو اپنے سروں کا یہ ارجلا کہاں پڑے گا او وجوہا کمروز پہ نہیں پڑے گا دھو تم پاؤں اپنے ٹخروں تک اب یہ چار آزاد کا دھونا مسا کرنا یہ کیا ہے فرض ہے قرآن سے ثابت ہے نا تو باقی چیزیں کس سے ثابت ہیں حدیث سے ثابت ہیں تو قرآن کے ساتھ ہم نے حدیث بھی ماننی ہے پھر الحمدللہ ہمارے فوکہ نے کیا ہی اچھا استعمال کیا ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہیں یہ کیا ہیں فرض ہیں فرض اور باقی کیا ہیں سنتی ہیں یہ فوکا کا کام ہے بین کن تم جنوبان اگر ہو تم جنوب پس خوب پاک ہو, کیا کرنا چاہیے غسل کرنا چاہیے تم نماز پڑھو اور اگر ہو تم بیمار یا سفر کے اندر یہ بمن واؤ ہے اور آیا کوئی ایک تم میں سے پیشاب پہ کو یا ہاتھ لگا تم نے عورتوں کو ہم استری کی پس نہیں پاتے تم پانی کو پہلے پڑ چکے ہو نا تو پس کس کرو مٹی پاک کا کام سہو تری تیمم طریقے تیم یا کہ مسا کر اپنے منہ کا ہاتھوں کا اسی مکی سے ما یرید اللہ حکمت حکمت مات بات نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کرے تمہارے اوپر کوئی تنگی تنگی تو وہی تھی نا کہ یہ حکم دے دیتے کہ ضرور پانی کو تلاش کرو لیکن کیا فرمایا مٹی بھی مطاہر ہے تمہارے لیے لیکن ارادہ کرتے ہیں تاکہ پاپ کرنی تم کو اور تاکہ کامل کریں اپنی تمہارے اوپر تاکہ شکر کرو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 دین اسلام کی نعمت اور میسا کہو اللہ کے اس وعدے کو اللہ بھی واسک کم بے جس وادے کا طول و اقرار لیا اللہ نے تم سے اس کل تم جب کہا تم نے سمے نہ بتانا ہم نے سنا اور حکا کی اس کے اوپر ہاشہ لکھولی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 تو سمینا واتانہ آ گیا نہیں کہ اللہ ہم تیرے سارے احکام سنیں گے اور اطاعت کریں گے تو اس میساک پہ پابند رہنا یا توڑنا اس کو یہی میساک ہے تو میساکی یاد کرو اس کا وہ میساک جس کا آدلیہ اللہ نے تم سے جب کہا تم نے اسلام قبول کرتے وقت سمینا واتانا ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عبادات کے بعد معاملات کا بیان پہلے عبادت تھی نا اے ایمان والا ہو تم قائم رہنے والے واسطے اللہ کی رضا کے جوہی دینے والے ساتھ کس کے انصاف تھے بلا یجر نہ برنگیوتا کرے تم کو دشمنی قوم کی اوپر اس کے کہ نہ انصاف کرو ایک قوم تمہاری دشمن ہے تم کو ہیں تو دشمن اس کو رگڑا دے دے نہیں وہاں بھی انصاف کرو نہ برنگیوتا کرے تم کو دشمنی قوم کی اوپر اس کے کہ نہ انصاف کرو اے دلو عدل کرو تم وہی زیادہ قریب واسطے تک بات ہے ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالی خبردار ہیں ساتھ اس کے, کے کرتے ہو تم ظاہر پیر کے ساتھ دو آدمی لڑ پڑے ایک زمین کے اندر دو کنال زمین تھی اس کے اوپر لڑ پڑے ایک میرا ساتھی تھا جو بندی میری جماعت کا دوسرا تھا بریلوی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 اور گواہوں سے میں نے سوچا اور کیا تو بریلوی کا حق بنتا تھا تو میں نے کہا بھی حق بریلوی کا ہے جو منجو کو کہا کہ دو کنال اس کو دے دے الحمدللہ اس نے بھی میری بات مان لی اب بریلوی میرے پاؤں پہ پڑا کہنے کہ میری دعوت قبول کر لو میں نے کہا یہی تو رشوت ہے تیری دعوت کھاؤں تو بتتی ہے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑتا تیرے مرغے میں کھاؤں کہ تیرے حق میں یہ اب یہی بات ہے قوم چاہے تمہاری دشمن ہے مذہبی لحاظ سے لیکن فیصلے کے اندر کیا کرنا چاہیے عادل انصاف کرنا چاہیے وعد اللہ اللہ دین آپ بشارت وادی اللہ نے ان لوگوں نے ایمان کے المل کی ولدی نے کافر تخویف تخویف ہو پھر کافروں کے لیے جنہوں نے کفری کیا جٹلا ہماریوں کے لیے میرے اے محترا نی مطلح یا سر میں نے تذکیر نیم دینیہ دینیا اب ادھر لکھو تذکیر نیم دنیاویہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے بھی تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں محفوظ رکھا آخروں کے غلبے سے کیا محفوظ رکھا تمہیں اپنی حفاظت کے اندر لے لیا تشکیر نعمت مدل لیا ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر جب کہ ارادہ کیا تھا قوم نے الہ کو دیا ہو. یہ کہ دراز کریں طرف تمہارے اپنے ہاتھوں کو نیچے لکھ لو یعنی قوم قریش نے ابتداء اسلام میں یعنی قوم قریش نے ابتدا اسلام میں بھائی ابتدا اسلام کے اندر جب حضور کے ساتھ تھوڑے آدمی تھے ایسے دس بارہ آدمی ہو گئے تو قریش کا کیا خیال ہوا کہ اس کے سے ہزار ہیں تو دس بار آدمی سالوں کا رگڑا نکالو مار دے یعنی چوکے تو ان کا خیال ہوا لیکن اللہ نے اپنی حفاظت کے اندر رکھا آگے سمجھ آئیے یہ کہ دراز کریں تمہارے ہاتھ اپنے بس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے اور ڈرتے رہو اللہ سے ہر معاملے پہ اور خاص اللہ سے چاہیے تھا کل کرے معاملے الحمد یا اللہ